اعوذ باللہ من عن تحت البتہ تحقیق اللہ مومنو سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیت کر رہے تھے چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تمانت و تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی ویون اللّہ عزیز حکیم اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جو وہ حاصل کریں گے اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے اور اللہ نے تمہیں ای... اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ ان اصحاب بیت رضوان کے لیے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جنہوں نے ہدیبیا میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے پھر یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے اللہ ان سے بھی واقف ہے اس سے ان دشمنان صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا دل سے وہ منافق تھے پھر یعنی وہ نہتے تھے جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیت لی تو بلا تعمل سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل فرما دی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا پھر اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا اور ہدیبیہ سے واپسی کے بعد سات ہجری میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا پھر یہ وہ غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں یہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا اسی حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا گیا پھر یہ دیگر فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوشخبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں پھر یعنی فتح خیبر یا سلح ہدیبیا کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں پھر ہدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے یعنی ان کے حوصلے پست کر دیئے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے مصروف پے نہیں ہوئے پھر یعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ تعالی قلتِ تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے یا یہ روک لینا تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے پھر یعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے پھر یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے جس طرح چار دیواری کر کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کی بابت بے, فکر بے فکری ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ نے ان فتوحات کو اپنے حیات اقتدار میں لیا ہوا ہے یعنی گو ابھی تمہاری فتوحات کا دائرہ وہاں تک وسیع نہیں ہوا ہے لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے وہ جب چاہے گا تمہیں اس پر غلبہ عطا کر دے گا جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے بعض نے احاطہ کے معنی علمہ کے کیے ہیں یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم فتح کرو گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹھوں کے بل پھر جاتے پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے اللہ قد خلت من قبل ولا اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور وہ اللہ ہی تو ہے اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان يبلغ محلہ وَلَاوَ لَرِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُدْخِلُ رَحْمَتِهِ مَن يشاء. یہ <تصفيق> وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربانگاہ گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے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 دلوں میں ہمیت مطلب غیرت پیدا کر لی جاہلیت کی ہمیت مطلب غیرت تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقوا کی بات پر ثابت قدم رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر شعر کو خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا رستہ اختیار کرتے تو, تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور تو ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھہرنے کی طاقت ہے ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھہرنے کی طاقت ہے پھر یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ایمان کے درمیان فیصلہ کن مارکا آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندی عطا کرتا ہے جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہدیبیہ میں تھے تو کافروں نے اسی آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کارروائی کریں صحابہ کے خلاف کارروائی کریں چنانچہ یہ مسلح جتھا جبل تنعیم کی طرف سے ہدیبیہ میں آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسارت میں پیش کر دیا ان کا جرم شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی صحیح ہوتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ نہ گریز ہو جاتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کی بجائے صلح چاہتے تھے کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1808. بطن مکہ سے مراد ہدیبیا ہے یعنی میں ہم نے تمہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا یا اللہ نے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے پھر ہدیون اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا موتم عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ مکے لے جاتا ہے محلن حلال ہونے کی جگہ سے مراد وہ قربانگاہ ہے جہاں ان کو لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منا ہے ناقوفن حال ہے یعنی یہ جانور اس انتظار میں روکے گئے تھے کہ مکے میں داخل ہوں تاکہ انہیں قربان کیا جائے مطلب یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا پھر یعنی مکہ میں اپنا ایمان چھپائے رہ رہے تھے پھر کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تمہیں ضرر پہنچتا غرتون کی اصل معنی ایپ کے ہیں یعنی مراد کفار اور وہ برائی اور شرمندگی ہے یہاں مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے کفار کا یہ تانا سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمانوں ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں پھر یہ ولا الاء کا محضوف جواب ہے یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں مکے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی پھر بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو اللہ چاہے قبول اسلام کی توفیق دے دے پھر تزیلو بیمانہ تمیزو ہے مطلب ہے, ہے مطلب یہ ہے کہ مکہ میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیتے عذاب علیم سے مراد یہاں قتل قیدی بنانا اور قہر و غلبہ ہے پھر اس ظرف کا متعلق یا تو لعذبنا ہے یا وذکر کُر ہے یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ان کافر نے علاخر ہی پھر کفار کی اس حمیت جاہلیہ مطلب آر اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے لاق و ازا کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے یعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا قریش مکہ کے اس معاندہ یا معانیدانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آ جاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر مکہ جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی یعنی انہیں صبر و تحمل کی توفیق دے دی اور وہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ہدیبیا ہی میں ٹھہرے رہے جوش اور جذبے میں آ کر مکہ جانے کی کوشش نہیں کی بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھے لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ تا فرما دیا اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی نمائندوں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکے نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا انہوں نے آپ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی مشرقین نے اس بات پر اعتراض کر دیا کہ رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے جو لفظ پہلے استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ یعنی بسم اللہ تیرے نام سے لکھیں چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے قریش کے نمائندوں نے کہا اختلاف کی بنیاد تو آپ کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے پھر ہمیں آپ سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ یہاں محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبد اللہ لکھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورت حال تھی اگر اللہ تعالی مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو کبھی اسے برداشت نہ کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لفظ کہاں ہے بتانے کے بعد خود اپنے آپ نے اسے اپنے دستے مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا اس کے بعد یہ معاہدہ یا نامہ لکھا گیا جس کی تین اہم باتیں یہ تھی پہلی بات اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا دوسری بات جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے تیسری بات مسلمان آئندہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں تین دن قیام کر سکیں گے تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس ہتھیار کے جو میان میں آ جائے باہر صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ننانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو تریاسی اہل سیر نے معاہدے کی دفعات ان الفاظ میں بیان کی ہیں اول فریقین نے اس امر پر صلاح کی ہے کہ دس سال تک وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اس اور اس عرصے میں لوگ امن سے رہیں گے دوسری قریش کا کوئی آدمی اس کے ولی مطلب سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا تیسرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہیے یا چاہے وہ اس میں اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ اس کی روح سے خزا قبیلے خزا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے چوتھے اس سال آپ مکہ میں داخل ہونے بغیر یا داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے البتہ آئندہ سال آپ کو مکہ میں آنے کی مکے میں آنے کی اور تین دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی آپ کے پاس سوار کا ہتھیار یعنی میانوں میں تلواریں ہوں گی بہول الوداع و نہایا چوتھی جلد سفر نمبر ایک سو ستر طبع جدید دس سال جنگ نہ کرنے کا ذکر سنن ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو پھر اس سے مراد کل توحید و رسالت الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جس سے حدیبیہ والے دن مشرقین نے انکار کیا بہوالے ابن کثیر یا وہ صبر و وقار ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا یا وہ وفائے عہد اور اس پر ثبات ہے جو تقوے کا نتیجہ ہے بہوال فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈاتے اور بال کترواتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلدی ہی عطا کر دی ارسل رسوله الحق اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے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 ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہایت مہربان ہیں آپ انہیں رکو و سجود کرتے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنے کومپل نکالے یعنی کالی پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا کسانوں کو خوش کرتا ہے اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابۂ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> واقعۂ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دیکھا گیا نبی کا خواب بھی ب وہی ہی ہوتا ہے تاہم اس خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے فورن ہی آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے بلاخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی جس کی تفصیل ابھی گزری درآں حال یہ کہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ ہی عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا پھر اس سے فتح خیبر و فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں صلح کے نتیجے میں جو بکسرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے صلہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانیڑھڑھڑھڑھڑھ ہزار تھے اس کے دو سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد دس ہزار تھی پھر اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے تاہم دنیاوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولا اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرت یہ کہ مسلمان مسلمان بن جائے سر عالمران آیت نمبر ایک اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو یہ دین غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں پھر الجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کی یہی خوبیاں تورات و انجیل میں مذکور ہیں اور آگے کذرعین میں اس سے پہلے ہم محظوف ہوگا اور بعض فط طورات پر وقف کرتے ہیں یعنی ان کی مذکورہ صفت تو میں ہیں اور غم فلحم فی الجیل کو کذرعین کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی انجیل میں ان کی مثال مانند اس کھیتی کی ہے اس کھیتی کے ہے بوالے فتح القدیر شق یہی سے مراد پودے کا وہ پہلا ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے باہر نکلتا ہے پھر یہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم کی مثال بیان فرمائی گئی ہے ابتدا میں وہ قلیل تھے پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے پھر دن بہ دن قوی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ مضبوط تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے پھر یہ کافر یا کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ اور ان کی روز افزوں قوت و طاقت کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہم نے بعض اعمہ نے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض و اناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے علاوہ اس فرقہ ضاللہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفر پر ہی دال ہیں حدا اللہ تعالی پھر اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے اس کے بعد بھی صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائیں مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے